السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمین ولا عاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا على الظالمین واشهد والله لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد محمد ان محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلام عليه وعلى اله وعلى صحابه ومن اهتدى بهدي واتم بسنته الى يوم الدين وبعد معزز حاضرین حضرات کے سامنے عقید واسطیہ کی شرح ہر ہفتے مغرب کی نماز کے بعد کی جاتی ہے اس کتاب کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ اللہ رب العالمین کی صفات کا ذکر کر رہے ہیں اسے پہلے درس میں اللہ کی ایک صفت رضا مندی اس کے تعلق سے ہم نے پڑھا تھا آج انشاءاللہ اللہ رب ابامین کی دوسری صفت مذہب اس کے تعلق سے ہم پڑھیں گے مذہب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے اور اللہ تعالیٰ جس بندے سے چاہتا ناراض ہوتا ہے جسے چاہتا اللہ تعالیٰ غصہ کرتا ہے اور جسے چاہتا اللہ تعالیٰ راضی و خوش ہوتا ہے یہ صفت رب ابراہمین کی مشیت کے تابع ہے یعنی اللہ رب الراہمین جب چاہتا ہے تب کسی سے ناراض ہوتا ہے غصہ ہوتا ہے اور جب کسی سے چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے راضی ہوتا ہے اور یہ صفت کمال ہے یہ صفت جو ہے کمال کی صفت ہے یعنی جو غضب کا مستحق ہو اس کے ساتھ غضب کا سلوک کرنا چاہیے جو رحمت کا مستحق ہو اس کے ساتھ رحمت کا برتاؤ کرنا چاہیے تو یہ جو صفت ہے اللہ عامین کے لیے صفت کمال ہے جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس جرم کی سزا ہوتی ہے اگر سزا نہ دی جائے تو انسان اس جرم سے باز نہیں آتا ہے اس لیے دیکھیے جن ملکوں کے اندر سزائیں نہیں ہوتی ہیں لوگ واسطوں سے سفارشوں سے پیسے دے کر کے جرم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بری کر لیتے ہیں سزا نہیں ہوتی ان ملکوں میں دیکھیے بہت زیادہ جرم ہوتا ہے بہت زیادہ نہا قتل ہوتا ہے اور جنسی واقعات بہت زیادہ پیش آتے ہیں زنا کے چوری کے واردات لیکن جن ملکوں کے اندر سزا دی جاتی ہے قانون ہے شریعت کی روشنی میں آپ دیکھیے اس ملک کے اندر یہ جرم نہیں ہوتے تو جو سزا کا مستحق اس کو سزا دینا چاہیے اسی سے دنیا کے اندر ادر اور انصاف قائم ہوتا ہے امن و امان قائم ہوتا ہے اور جو رحمت کا مستحق اس کے ساتھ رحمت کا برتاؤ کرنا چاہیے تو یہ جو صفت ہے صفت کمال ہے بذب ہونا غصہ ہونا یہ اللہ ابامین کی صفت ہے آپ بندے کے اندر دیکھئے بندہ بھی غصہ کرتا ہے انسان بھی غصہ ہوتا ہے اور یہ انسان کے اپنی اس کے مطابق کے چیز ہوتی ہے لیکن اگر بندہ غصہ نہ ہو اس کے سامنے شریعت کی پامالی ہو اس کے سامنے غلط کام ہو گھر کے اندر اور انسان یا جو گھر کا ذمہ دار ہو غصہ نہ ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کے اندر مردانگی نہیں ہے اس آدمی کے اندر غیرت نہیں ہے دین کی اسی لیے حدیث کے اندر کیا حکم دیا گیا بچہ سات سال کا ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دو دس سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھو پڑھے اسے مارو شریعت نے حکم دیا تو اس طریقے سے انسان کو غصہ ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے تھے جہاں بھی شریعت کی پامالی ہوتی تھی حدود کی پامالی ہوتی تھی شریعت کے خلاف کوئی کام ہوتا تو آپ ناراض ہو جاتے تھے تو ناراض جہاں پر انسان کو ناراض ہونا چاہیے وہاں پر انسان اگر ناراض ہوتا ہے تو اس کے لیے کمال کی صفت ہے یہ. یعنی اس کے لیے بہتر چیز ہے اور جہاں انسان کو رحمت کا سلوک کرنا چاہیے وہ انسان اگر رحمت کا سلوک کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر چیز ہوتی ہے تو اسی ہی اللہ اللہ میں غزب کرتا ہے غصہ کرتا ہے تو جو جس کا مستحق ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے یہ صفت کمال ہے یہ اللہ تعالیٰ اگر غضب نہ کرے اللہ تعالیٰ اگر انتقام نہ لے اللہ اگر غصہ نہ ہو تو کوئی اللہ تعالیٰ کے بات نہیں کرے گا اسی اللہ نے جنت بھی بنائی ہے جہنم بھی بنائی ہے جو اللہ کی بھیجے ہوئے دین اور شریعت پر عمل نہیں کرے گا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے گا اللہ نے اس کے لیے بنائی ہے اور جو ایمان لائے گا دین اور شریعت کے مطابق عمل کرے گا اللہ نے اس کے جنت بنائی ہے تو اللہ اور براہن غصہ بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت اللہ کے شائن شان ہے کچھ لوگوں نے اس صفت کا انکار کر دیا کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ غصہ نہیں کرتا ہے اور اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ انتقام لیتا ہے اور اس صفت کو نہیں مانتے کچھ لوگ اس صفت کو مانتے ہیں لیکن اس کا معنی غلط بیان کرتے ہیں کہتے ہیں یہاں پر غزب کی صفت تو ہے اللہ کے لیے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انتقام کا ارادہ کرتا ہے تو ان کا یہ کہنا بھی غلط ہے کیونکہ ارادہ کرنا یہ خود اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے اللہ ارادہ کرتا ہے قرآن کی بہت ساری آیتوں میں حدیثوں میں اس صفت کو بیان کیا گیا انتقام لیتا ہے اللہ البراہین اسی لیے تو اللہ برہمین دی دین کے اندر سدائیں رکھی ہیں جو جرم کرتا ہے اللہ نے جہنم بنائی کتنے لوگوں کو اللہ ابراہن نے دنیا کے اندر سجا دیا جو اللہ پر نہیں ایمان لائے ان قوموں کو بستیوں کو اللہ نے کو برباد کر دیا تو اللہ تعالی انتقام لیتا ہے اللہ تعالی کی الگ صفت ہے انتقام لینا لیکن غضب کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالی انتقام کا ارادہ کرتا ہے کبھی کبھی اللّہ ابرامن نہیں انتقام لیتا ہے اللہ غصہ ہوتا لیکن اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے اللہ تعالی غصہ ہوتا ہے لیکن اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے کچھ ایسے امال ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے غصہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی اللہ ابراہین اس کو معاف کر دیتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ ابراہین انتقام ہی لے لہذا یہ کہنا کی کہ غضب کا مطلب ہے انتقام کا ارادہ تو یہ اس کے معنی سے پھیرنا ہے اور سلف صحیح نے بیان کیا ہے کہ یہ غلط ہے لہذا اللہ ابراہین کے لیے غضب کی صفت ہے اللہ کے شایان شان ہے اور یہ صفت کمال ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع اللہ جب چاہتا غصہ کرتا ہے اللہ تعالی جن بندوں سے چاہتا ہے غصہ کرتا ہے جن سے چاہتا اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے یا ان سے خوش ہوتا ہے تو یہ اللہ ابامن کی صفت اللہ کی مشیت کے تاب ہے اللہ تعالی جب چاہتا ہے تب یہ عمل کرتا ہے اللہ کی مشیت کتابیں تو یہ اللہ ابامن کی صفت ہے جو قرآن کے اندر حدیث کے اندر بیان کی گئی قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں جن میں اللہ ابرامین کی صفت بیان ہوئی ہے سور فاتحہ جن کی ہم ہر نماز میں ہر رکات کے اندر تلاوت کرتے ہیں اس کے اندر اللہ کیا فرماتا غیر المخوب علیہم الگ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی راہ نہ دکھانا جن پر تیرا غزب نازل ہوا جو مغدوب علیہم ہیں جن پر غزب نازل ہوا اللہ تعالیٰ جن سے ناراض ہوا دعالین اور نہ ہی ان لوگوں کی راہ جو صحیح راستے سے بھٹک گئے گمراہ ہو گئے مخدوب علیہم سے مراد جیسا کہ اندر بیان کیا گیا یہ ہیں اور دوالین سے مراد نصارہ ہیں جو گمراہ یہودیوں کے پاس علم تھا عمل نہیں تھا نصارہ کے پاس عمل تھا لیکن ان کے پاس علم نہیں تھا اس لیے ان کے ہاں روبانیت آئی سادھو بن گئے غاروں میں چلے گئے شادی کرنا چھوڑ دیا تو یہ ان کے پاس صرف عمل تھا اور ان کے پاس علم نہیں تھا تو یہ اللہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا جن پر غضب نازل ہوا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے راستے سے تو ہم کو ہٹا دے وہ راستہ ہم کو نہیں چاہیے تو ہم اس آیت کی ہمیشہ تلاوت کرتے نماز کے اندر تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ اللہ ربان غذب کرتا ہے غصہ کرتا ہے ایسے دیکھیے بہت ساری آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد ہے کلو تو یہ ہم نے جو تم کو پاکیزہ چیزیں عطا کی ہیں ان میں سے تم کھاؤ غلط غفی اور حد سے تجاوز نہ کرو فیاح اللہ علیہ اگر حد سے تجاوز کرو گے ایک حد ہے متعین اس حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے اگر وہ سس سے آگے بڑھیں گے تو تمہارے اوپر میرا غضب حلال ہو جائے گا وہ میں یحل علیہ بھی اور جس کے اوپر میرا غضب حلال ہو جائے یعنی جس پر میرا غصہ آ جائے فقط ہوا گمراہ ہو گیا راستے سے بھٹک گیا و خار ہو گیا تو اس آیت کریمہ سے بھی ثابت ہوا کہ اللہ من غضب کرتا غصہ کرتا اللہ نے خود اپنے بارے بیان کیا کہ ایسے لوگوں پر میرا غزب حلال ہو جائے گا جو لوگ سرکشی کریں گے حج سے تجاوز کریں گے اس طریقے سے اللہ رب العالمین ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ جو ایمان لانے کے بعد کفر کر بیٹھے الا من اکریھا وقلبه مطمئن بالایمان مگر ایسا انسان جسے مجبور کر دیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو یعنی اگر کسی کو مجبور کہہ دیا جائے کر دیا جائے کفریا بات کرنے پر تو اللہ تعالی maaf کر دینے والا لیکن اگر اگر انسان بغیر کسی مجبوری کے کفر کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کو سدا دیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہاں جو آدمی مجبور کر دیا گیا لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو اگر ایسا انسان ہے مجبور ہے تلوار لے کر کے کوئی کھڑا ہو گیا اگر آپ اللہ کے انکار نہیں کرو گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے اب آدمی کے پاس دو راستہ ہے یا تو انسان ثابت خدمی کا مظاہرہ کرے اور کہے کہ نہیں مجھے قتل کر دو مار دو جلا دو ہم اس کا انکار نہیں کریں گے اور وہ لوگ اگر اسے مار دیتے ہیں شہید کہلائے گا لیکن اگر ایمان کی کچھ کمی ہے استقامت کے اندر کچھ کمی ہے اور یعنی یقین میں کچھ کمی ہے مان لیجئے تو ایسی صورت میں انسان اپنی جان بھی بچا سکتا ہے اور زبان سے کہہ دے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے میں جو, جو آپ کہتے ہیں میں اس کو مانتا ہوں زبان سے دل سے نہیں کیونکہ دل پر اللہ کے علاوہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے وہ صرف زبان سے کہلوانا چاہتے دل میں اللہ پر ایمان ہونا چاہیے نبی اور آخرت پر ایمان ہونا چاہیے تو انسان اپنی جان اگر بچانا چاہے تو شریعت میں اس کی آسانی ہے انسان کو اگر مجبور کر دیا گیا ہو تو زبان سے قید ہے جو کہنے والا چاہتے لیکن دل میں اللہ پر ایمان ہو نبی پر ایمان ہو اس میں کوئی رب ریب اور شک و شبہ نہ ہو تو لاہ بت اللہ من کل بہ مطمئن بالایمان ایمان جو آدمی مجبور کر دیا گیا ہو حالانکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو من شرح قفر صدر ہاں جس کے دل میں کفر ہو یا کفر پر جس کو شرح صدر حاصل یعنی دل سے اگر وہ کفر کی بات کرتا ہے اور کفر پر عمل کرتا ہے تو ایسے آدمی کا مواخذہ ہوگا ایسے آدمی کی گرفت کی جائے گی جو دل سے کیونکہ دل پر کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا اللہ رب العلام کے علاوہ آپ کے دل میں کیا ہمیں نہیں معلوم ہے ہمارے دل میں کیا آپ کو نہیں دنیا نہیں جان سکتی کہ آپ کے دل میں کسی کے دل میں کیا اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں اس لیے انسان ظاہری طور پر زبان سے کہہ کر کے اپنی جان بچا سکتا لیکن اگر دل میں بھی یہ چیز آ گئی اس کی محبت کفر سے بتوں سے غیر اللہ سے تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر دل میں ایسی بات آ گئی وہ اللہ مغزب میر اللہ ایسے لوگوں پر اللہ رب المن غذب ہوتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے تو اس آیت کریمہ بھی اللہ رب العامی نے اپنے بارے میں غذب کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ غضب کرتا ہے اللّہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے جب اللہ نے خود اپنے بارے میں بیان کیا تو ہم کون ہوتے ہیں انکار کرنے والے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں غصہ کرتا ہوں میرا غضب نازل ہوتا ہے اس طریقے سے بہت ساری آیتیں ہیں جنہوں اللہ رب الب بات بیان کی ہے یا قعمن غضب الله عليهم۔ اے ایمان والوں ایسی قوم کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ رب العامن کا غضب نازل ہوا جن پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نازل ہوئی ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جی اخلاق کے ساتھ پیش آنا الگ معاملہ ہے لیکن ان کو دل سے دوست بنانا راز کی بات ان کو بتانا ان سے ہر مشورہ لینا ان کو دل سے پیار کرنا یہ چیز ہمارے شریعت کے اندر بنا ہے لیکن ہم ان کے ساتھ اخلاق سے پیار سے پیش آئیں گے اچھا معاملہ کریں گے اخلاق اور معاملہ الگ چیز ہے اور دل سے کسی کو دوست بنانا دونوں دو چیزیں ہیں اس لیے شریعت میں دین میں ان کو دل سے دوست بنانے سے منع بنا کیا گیا جن پر اللہ رب کا غضب نازل ہوا محل شاید یہ ہے کہ شاہیت کریمہ میں اللہ نے کیا فرمایا غزیب اللہ علیہم ان پر اللہ تعالی کا غضب نازل ہوا تو اللہ تعالی غصہ کرتا ہے حدیثیں بہت ساری ہیں بہت ساری حدیثیں سے پہلے بھی گزر چکی ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا انمتی سبقت غذبی میری رحمت میرے غذب پر غالب آ گئی ہے یعنی اللہ تعالیٰ غذب کرتا ہے غصہ کرتا ہے اس طریقے سے جو حدیث ہے اشفاح کے نام سے معروف ہے بڑی لمبی حدیث ہے میدان محشر سے متعلق حدیث ہے کہ لوگ جائیں گے ہم کے پاس اور کہیں گے کہ آپ سفارش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے, لے تو کیا امبیا کے کہیں گے کہ اننا ربي غضب اليوم لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله کہ اللہ رب امن آج اس قدر ناراض ہوا ہے کہ اس سے پہلے اس قدر کبھی اتنا ناراض نہیں ہوا تھا اور نہ ہی کبھی بعد میں اتنا ناراض ہوگا حدیث کے اندر ہمارے بھی نے بیان فرمایا انبیاء کرام یہ کہیں گے کہ اللہ تعالی بہت ناراض ہوا آج نہ اس سے پہلے کبھی اتنا ناراض ہوا اور نہ اس کے بعد کبھی اتنا ناراض ہوگا غصہ ہوگا یہ حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ ابان غصہ کرتا ہے اللہ ناراض ہوتا ہے قرآن میں بھی اللہ نے بیان کیا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں کے تو بیان کیا اور اس پر صلب صحلحین کا اجماع ہے کہ اللہ ابان کی صفت ہے اور یہ صفت کمال ہے کیونکہ ناراض نہ ہونا یہ کمزوری ہے انسان کی جو سزا کا مستحق ہو سزا آپ نہ دیں اس کا مطلب کہ آپ ناراض... آپ کمزور ہیں آپ کمزور ہیں آپ کے اندر بزلی پائی جاتی ہے دین کی غیرت آپ کے اندر نہیں ہے اس کا مطلب شریعت کی پامالی ہو رہی ہو اور یعنی دین سے لوگ دور ہوں اور آپ کا ان پر کنٹرول ہے لیکن آپ ناراض نہیں ہو رہے ہیں آپ غصہ نہیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی غیرت نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کمزوری ہے آپ کے اندر شجاعت اور استقامت اور بہادری نہیں ہے یہ تو جب انسان کے لیے صفت کمال ہے تو اللہ رب الامن کے لیے بدرجہ اعلیٰ صفت کمال ہے اس لیے جو غذب کا مستحق ہے اس سے غذب ہونا یہ صفت کمال ہے اور جو رحمت کا مستحق ہے اس کے ساتھ رحمت کا برتاؤ کرنا چاہیے تو اللہ اربامن غصہ کرتا ہے اللہ اربامن ناراض ہوتا ہے امام شافی فرماتے اگر کوئی ناراض کہ اگر شریعت کی پیمالی ہو اور بندہ ناراض نہ ہو یا کسی کو ناراض کیا جائے غصہ دلایا جائے غصہ نہ ہو تو وہ گدھا ہے وہ گدھے کو کبھی غصہ نہیں آتا وہ گدھا انسان ہے جی ہاں جس کے اندر یہ صفت نہ پائی جاتی ہے. آپ دیکھے جانور بھی غصہ ہوتا ہے جانور بھی ناراض ہوتا ہے آپ اس کو ماری دیکھیں غصہ ہوگا وہ ناراض ہوتا ہے تو یہ ناراض ہونا یہ صفت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے شاعن شان اللہ کی بھی صفت ہے بندوں کی بھی صفت ہے یہ بندوں کے لیے بندوں جیسی ہے یہ صفت اللہ کے لیے اللہ کے شاعن شان ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا غصہ کرتا ہے اس لیے اس صفت کو اللہ رب الامی نے بیان کیا قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں کے اندر بیان کیا اور اس پر پورے سبب صالحین کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور یہ اللہ کے شاعن شان ہے لہذا اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ابامن کی صفت ہے یہ اور اس کے تعلق سے مصنف نے جو حدیث بیان کی ہے یہ قرآن کی آیت وہ آیت یہ ہے کہ یہ سورہ نشا کی عادت نمبر ترانوے اللہ تعالیٰ فرماتا عمیہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کرتا ہے جان بوجھ کر کے قصد ارادے کے ساتھ جان بوجھ کر کے جا کر کے اس کو مارتا قتل کرتا ہے ایک قتل ہوتا قتل خطا غلطی سے قتل ہو جانا یا کسی کو مار دینا غلطی سے جیسے افراتفری کا عالم ہو جنگ ہو رہی ہے مان لیجیے آدمی نہیں پہچان سکا مار دیا قتل خطا ہے غز عہد میں ایک صحابی کو صحابہ ہی میں سے کسی نے قتل کر دیا نہیں پہچان سکے وہ کہ صحابی ہے مسلمان ہے تو ایسا ہو سکتا ہے غلطی سے ہو جائے یہ آپ مان لیجیے کسی جانور کو مار رہے تھے آپ نے پھی ڈنڈا پھینکا کسی کتے کو یا کسی جانور کو مارنے لئے اچانک کوئی آدمی آ اس کے سر پر لگ گیا اور آدمی مر گیا آپ تو اس آدمی کو قتل نہیں کرنا چاہ رہے تھے آپ تو اس جانور کو مارنا چاہ رہے تھے قتل خطاہی آپ نے جان بوجھ کر کے اس کو قتل نہیں کیا تو یہ قتل عمد یہ ہے جان بوجھ کر کے ایسی چیز سے کسی آدمی کو مارنا جو جسے آپ قتل کرنے کے ارادہ رکھتے ہیں تو اس کو جا کر کے مارنا یہ قتل عمت کہلاتا ہے تو اللہ جس نے کسی مومن کو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر کے قتل کیا فجا وہ جہنم ایسے آدمی کی سزا کیا جہنم ہے کیونکہ مومن کا قتل کرنا حرام ہے بلا سخت جرم ہے مومن کا قتل کرنا جی ہاں اور یہ ناح قتل کے اندر آتا ہے اور بہت ساری حدیثوں کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس قرآن کی ساحت کریمہ میں کتنا سخت جو ہے سزا بیان کی گئی ہے جو کسی مومن کو کسی مسلمان کو جا کر کے جان بوجھ کر کے قتل کرتا ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو ہمارے قبلے کا استقبال کرتا ہے جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں ہمارے قبل کا استربال کرتا ہے ہماری نماز پڑھتا ہے اور ہمارے زبیعے کو کھاتا ہے تو اس کا خون حرام ہے اللہ اس کے خون کو حرام کر دیا اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے تو کسی مسلمان کا قتل کرنا یہ شریعت اسلامیہ کے اندر بہت سخت جرم ہے اور یعنی بڑی سختی کے ساتھ اسے شریعت کے اندر بنا کیا گیا جی تو آپ اللہ فرماتا فضدہ ہو جہنم ایسے آدمی کی سزا جہنم ہے خالدن فیحا اس کے اندر وہ ہمیشہ رہے گا جہاں کس کے اندر جہنم کے اندر وہ غد اب اور اللہ ببراہین کا اس پر غذب نازل ہوتا ہے یہ اصل ہے جس کے لیے مصنف نے شاہد کو بیان کیا کہ ایسے آدمی پر اللہ براہین کا غذب ہوتا ہے جو کسی مومن کو قتل کرتا ہے وہ اور ایسے آدمی پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہوتی ہے وہ آدر ادابن ادیمہ اور ایسے آدمی کے لیے یا ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے کتنی صدا اللہ نے بیان کی نمبر ایک ایسے لوگوں کی سزا جہنم ہے نمبر دو خالدن فیا اس کے اندر وہ ہمیشہ رہے گا نمبر تین اللہ تعالیٰ کے اس پر غضب ہوتا ہے نمبر چار اللہ تعالیٰ کی اس پر لانت ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے وہ جو کسی مسلم کو کسی مومن کو قتل کرتا ہے نمبر پانچ وہ اللہ و عذاب اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے تو کسی مسلمان کو قتل کرنا شریعت کے اندر حرام ہے ناجائز اور بہت بڑا جرم ہے یہ اللہ کے کے حدیث ہے کہ دنیا ختم ہو جائے اللہ تعالی کو گوارا ہے کسی مسلمان کا خون نہ بہنے نہ سریت کے اندر منع کیا گیا بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ ہمارے بھی فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمانوں کے بازار میں کوئی تلوار ننگی لے کر کے گھومتا ہے اس سے بھی ہمارے بی نے منع فرمایا اگر کوئی آدمی کسی کو تلوار کی طرف یا کسی ہتھیار کی طرف اشارہ کرتا ہے تو اس سے بھی شریعت کے اندر منع کیا گیا یعنی آپ کسی مسلمان کو آپ کے پاس تلوار اس کی طرف اشارہ کریں یعنی دیکھ رہے ہو یہ میرا تلوار یا میری تلوار یہ میرا ہتھیار یعنی آپ اس کو دھمکی دے رہے کہ میں تمہیں اسے قتل کر دوں گا تو یہ بھی شریعت کے اندر بنا کیا گیا اتنا سخت جرم ہے شریعت کے اندر کسی مسلمان کو نہ قتل کرنا کسی مسلمان کو قتل کرنا لیکن آج دیکھیے مسلمان کا خون مسلمان ہی کے لیے سب زیادہ سستا ہو گیا مسلمان اسلام کے نام پر مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں جہاد کے نام پر جہاد ہو رہا ہے جی ہاں کتنی تنظیمیں ہیں جو مسلمانوں قتل کرتی ہیں مسجدوں کے اندر بمبلاس کرتی ہیں جا کر کے دیکھیے آپ القاعدہ طالبان اور اس سے بہت ساری جماعتیں بوکو حرام اور بہت ساری تنظیمیں ہیں جو باقاعدہ جو ہے قتل کرتی ہیں مسلمانوں کو یہ خوارج کی پہچان ہمارے بربھرا ہے کہ مسلمانوں کا خطر کریں گے اور کافروں کو چھوڑ دیں گے وہ مسجدوں کے اندر مسجد میں کون آتا ہے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے مسجدیں عبادت کے لیے مسلمان آتے ہیں جا کر کہ وہاں پر انسان جو ہے جسم پر بم بات کر کے پورے نمازیوں کو مار دیتا ہے اور ان کو نمازیوں کو جو ہے قتل کر دیتا ہے جی ہاں ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے بازار میں دیکھے اسکول میں دیکھے اسکول محفوظ نہیں چھوٹے چھوٹے بچے کیا جرم ہے بچوں کا نمازیوں کا کیا جرم ہے اگر آپ کو کسی سے انتخاب لینا ان سے جا کر کے لیجیے ان لوگوں کا ہم لوگوں کا کیا قصور ہے بیچارے جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آ رہے ہیں بچے اسکول جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے گھر واپس نہیں آتے ہیں بازار گیا گھر واپس نہیں آیا نماز پڑھنے کے لیے گیا واپس نہیں آ سکا یہ صورتحال حال ہے قتل کرتے ہیں بم بلاسٹ کرتے ہیں اور اور جو ہے بازار میں اور اس لیے جا کر کے ساری چیزیں تو یہ سب خوارج لوگ ہیں یہ یہ سب خوارج کی پہچان کہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور کافروں کو چھوڑ دیں گے کافروں کا قتل کرنا بھی آرام ہے جائز نہیں ہمارے لیے جی ہاں لیکن ان کی صفت بیان کی گئی کہ اتنا زیادہ ان کے یہاں مسلمانوں کے خلاف ناراضگی ہوگی کہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور اس طریقے سے ان کو چھوڑ دیں گے اور یہی خواہش صحابہ کے زمانے میں صحابہ کا قتل عام کرتے تھے لیکن کافر جب ان کے یہاں سے گزرتے تھے تو ان کو چھوڑ دیتے ان کو کچھ نہیں کہتے تھے بلکہ ان کو جا کر کے بارڈر پاس کرا کر کے آتے تھے اپنے علاقے میں ان کو امرومان رومان دیتے تھے لیکن جب کوئی صاحبی گزرتا تھا کوئی مسلمان گزرتا تھا تو باقاعدہ ان کو قطر کرتے تھے خوارج صحابہ کے زمانے حرورہ ہرورا ایک جگہ تھی جہاں یہ لوگ جا کر کے اکٹھا ہو گئے تھے اس لئے ان کو حروری بھی کہا جاتا ہے حروری یہ عراق کے پاس ایک جگہ جس کا نام تھا حرورہ یہ لوگ جا کر کے وہاں پر اکٹھا ہو گئے تھے وہاں سے صحابہ گزرتے تھے اہل ایمان اسلام گزرتے تھے ان کو قطر کرتے تھے لیکن اگر کوئی کافر گزرتا تھا اس کو نہیں قطر کرتے تھے خبا بن عرت صاحب رسول ہیں وہ گزرے ان کی اہلیہ گزری باقاعدہ ان کی اہلیہ حمل سے تھی پہلے جو ہے کیا اہلیہ کو انہوں نے قتل کیا اہلیہ کو نہیں قتل کیا پہلے حمل سے تھی پہلے پیٹ کو چیرا انہوں نے بچے کو نکالا چھوٹا سا بچہ سات آٹھ مہینے کا اس کو نیزبر اچھالا بچے کو مار دیا اچھال کر کے تلوار سے مار دیا اس کے بعد عورت کو قتل کیا اس کے بعد خباب رضی اللہ عنہ قتل کیا جب ان کا جرم بڑھ گیا تو علی رضی اللہ علیہ ایسے لوگوں سے قطار کیا تھا ایسے لوگوں سے جنگ کری تھی جب دیکھا کہ جو بھی مسلمان جا رہے ہیں اپنے ان کے علاقے سے گزرتے ہیں سارے مسلمانوں قتل کر دے رہے ہیں تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے لوگوں سے قتال کیا تھا تو آج اس طرح کے بہت ساری جماعتیں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی جو مسلمانوں قتل عام کرتی ہیں نمازیوں کا کو مارتی ہیں بچوں کو مارتے ہیں بازار میں جانے والے لوگوں کو مارتے ہیں اور کہتے ہیں ہم جہاد کرتے ہیں یہ جہاد نہیں ہے یہ یہ فساد ہے یہ اور یہ دہشت گردی ہے اسلام کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں ہے اسلام نے اس تمام چیزوں سے منع کیا تو آج یہ بہت ساری تنظیمیں ہیں جو کرتی ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے کتنی سخت وارننگ ہے کتنی سخت سزا ہے جو آدمی کسی مسلمان کو نہ ہم قدر کرتا ہے کہ اس کے لیے جہنم ہے اس کے اندر ہمیشہ رہے گا اللہ تعالیٰ کے اس پر حزم نازل ہوتا ہے اللہ کی لانت ہوتی ہے اور اللہ رب العامن نے ایسے لوگوں کے لیے بہت زیادہ عذاب جو ہے تیار کر رکھا ہے جن لوگوں کا خون شریعت کے اندر حرام ہے وہ تقریباً جو دس قسم کے لوگ ہیں کہ کوئی انسان ان کو قتل نہیں کر سکتا ہے سب سے پہلے انسان کا اپنا نفس انسان خود اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتا خودکشی نہیں کر سکتا سوائڈ کرنا شریعت کے اندر حرام اللہ تعالیٰ کے الشادو لا عیدی کیوں ایدیکم ہے ہلکا ایک دوسرے آدمی اللہ فرماتا و اللہ تخت اپنے آپ کو قتل نہ کرو جائز نہیں ہمارے ہمارا جسم اللہ تعال کی امانت کہ اپنے آپ کو قتل کر دیں اور اپنے آپ کو مار ڈالیں سوسائڈ کر لیں خودکشی کر لیں نہیں حرام ہے یہ انسان کے نمبر دو اے, کسی اے, مسلمان کا خون کرنا یہ بھی حرام ہے شریعت کے اندر ناجائز ہے کہ کسی مسلمان کو قتل کیا جائے نمبر تین ذمّی ذمی کہتے ہیں جو مسلمان کے ملک میں رہتا ہو اور وہ جزیہ دے کر کے رہتا اور ٹیکس دے کر کے رہتا ہو. اور وہ اپنے دین پر رہے لیکن مسلمان کی حفاظ کرتے ہیں اور وہ مسلمان کو ٹیکس دیتا ہے جزیہ دیتا ہے ان کی جان کی مال کی فال کی جاتی ہے اپنے دین پر رہے گا کفر پر رہے گا لیکن مسلمان کے ملک میں رہے گا اور وہ ٹیکس اور جزیا دے گا اس کو ذمی کہا جاتا ہے اس کا بھی خون حرام ہے قتل کرنا جائے ہے ایسے ہی معاہد معاہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے عہد ہو گیا ہو کہ ہمارا آپ سے جنگ نہیں ہوگی قتال نہیں ہوگا جی سلح ادویا میں آپ نے سلح کیا تھا کفار مکہ سے کہ ہمارا اور آپ کے درمیان دس سال اب جنگ نہیں ہوگی معاہدہ ہو گیا اب اگر آپ ان سے جنگ کریں گے یہ حرام ہے ان کا خون حرام نہیں قطر کر سکتے ان کو جنگ نہیں کر سکتے اور اسے ہی المستم مستعمین کہتے ہیں وہ آدمی جو مسلمان ملک میں کسی کام کے لیے آتا ہے تعلیم کے لیے آتا ہے تجارت کے لیے آتا ہے علاج کے لیے آتا ہے یہ جی سعودی عرب ہے یہاں کا بادشاہ یا یہاں کی حکومت ویزا دیتی ہے کسی آدمی کو غیر مسلم کو اور وہ آ کر کے یہاں پر کاروبار کرتا ہے یا یہاں آ کر کے وہ کیا نام ہے علاج کرتا ہے تعلیم لیتا جو بھی کرتا ہے اس کو مستمن کہا جاتا ایسے آدمی کا بھی قتل کرنا حرام ہے کیونکہ حکومت نے اسے امن و امان دے دیا وہ آ کر کے یہاں پر اپنا کاروبار کر سکتا ہے علاج کر سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے جو کسی ضمنی کو اور ایسے شخص کو جس سے عہد و پیمان ہو کی قتال جنگ نہیں کریں گے ہم اس کو اگر قتل کرتا جنت کی خوشبو ایسے لوگوں کو نہیں ملے گی جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا وہ جی اور قیامت کے دن اس کے لیے ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا جس میں لکھا ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عہد و پیمان کو توڑ دیا خیانت کی چاہے وہ کافر ہی کو نہ ہو یعنی کافر ہے وہ آپ نے اس کو امن و امان دے رکھا ہے اس کو آپ نے قتل کر دیا حرام ایسا کرنا اور قیامت کے دل اس کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی آپ دیکھیے پہلے سعودی عرب کے اندر کتنا بم بلاش ہوتا تھا ٹھیک ہے ان کے پیچھے بڑے بڑے لوگ تھے علما تھے علماء, اس لیے علماء کو قید میں ڈال دیا اب دیکھیے کچھ نہیں ہوتا یہاں پر اور جو ایرانی میڈیا ہے اور جو کیا نام ہے غیر مسلموں کی میڈیا ہے ہمارے ملک میں خوب چلا رہے ہیں کہ سعودی عرب نے علماء کو قید میں ڈال دیا یہ دہشت گرد کے علماء ہیں اس لیے ان کی ان کی جگہ وہی ان کو جیل میں ڈال دیا جائے وہ حکومتوں کے خلاف لوگوں کو بھرنے والے لوگ ہیں وہ آپ دیکھیے اب اس کے بعد سے کوئی واقعہ نہیں ہو رہا سعودی عرب کے اندر سب اس کے پیچھے انہی لوگوں کا ہاتھ تھا جو اپنے آپ کو علماء کہتے تھے اب ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں سعودی حکومت علماء کے خلاف ہے علماء کو جیل میں ڈالتی ہے سعودی حکومت دیکھو اتنے بڑے عالم تھے اتنے بڑے عالم تھے ان کو جیل میں ڈالتی ہے کیوں نہ جیل میں ڈالیں گے بھائی جب وہ دنیا کے ملک کے اندر امن و امان کو غلط کر رہے ہیں فساد پھیلا رہے ہیں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں کی حرمت پامال ہو رہی ہے نماز ہی پڑھنے جاتے ہیں ان کو مار دیا جا رہا ہے کیوں نہیں کریں گے مچھلیوں کے اندر بم ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا سعودی عرب کے اندر ہاں آپ لوگ کہاں بھائی سعودی عرب عربی میں ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا کتنا ہوا اسے پہلے لیکن اب ہو رہا تو تین سالوں سے محمد بن سلمان حفیظ اللہ آئے جب سے بہت سخت ایک دم ایسے لوگوں کے لیے اسی لیے سب ان سے ناراض ہیں ایم بی ایس کہتے ہیں ان کو ایم بی ایس جی ہاں محمد بن سلمان حفیظ اللہ ان کی عمر اور طویل کرے اللہ انہیں اور کام لے ان سے جی ہاں اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظ کرے یہاں کے بادشاہوں کے اللہ تعالیٰ حفاظ کرے جی ہاں سب کو جیل میں ڈال دیا سب لوگ چلا رہے ہیں لوگ بول کو جیل میں ڈال دیا سعودی حکومت ڈالنا چاہیے سے لوگوں کو ایسے لوگوں کی صدا یہی ہے کہ جو ملک کے اندر امن و امان کو غارت کریں فساد پھیلائیں دہشت گردی پھیلائیں اور جو ہے ایسے لوگوں کی سدا یہ کہ ان کو جیل میں ڈال دیا چاہے عالمی کو نہ ہو عالم برے نہیں ہوتے ہیں عالم کی دو قسم میں اچھے عالم برے عالم برے عالم بھی ہوتے ہیں جی ہاں تو جب برے عالم ہیں تو کو سزا ملنی چاہیے جو بھی یہ کام کرے گا اس کو سزا ملنی چاہیے جی ہاں تو اس لیے اب آج کل بم بلاسٹ نہیں ہو رہا ہے جی ہاں جب وہ جو سانپ نہیں ہوتا ہے اژدہا جب اس کے آپ سر پر رکھ دیں گے تو ظاہر بعد ترمل آئے گا ہی لیکن کچھ کر نہیں سکتا کوئی صورتحال ہے تو ایسے لوگ تھے جو باقاعدہ اس حکومت کے خلاف خروج کرنے کا پلان بنا رہے تھے دو دو مرتبہ پلان بنائے ان لوگوں نے دو دو مرضی اخان مسلمین کے لوگ جو تھے جو پابندی لگائی سعودی حکومت نے ایسے نہیں لگائی اخان مسلمین پر پابندی بردر ہڈس جن کو کہا جاتا ہے ہمارے یہاں لوگ چلا رہے ہیں کہ بردر ہڈس پر سعودی عرب کے اندر پابندی لگ گئی ہے یہ لوگ تھے دو مرتبہ ملک عبداللہ کے دور میں ملک فہد کے دور میں دو مرتبہ کوشش کی تھی حکومت کا تختہ پرٹنے کے لیے سازش کیا تھا ان لوگوں نے کہ آپ کے گھر پر کوئی قبضہ کرے گا آپ اس کے اپنا گھر تو دو, دو گے ہاں؟ حکومت پر قبضہ کرنا چاہے رہے. حکومت سزا دے رہی ہے اور حکومت ہی پر لوگ لان کر رہے کہ علماء کو جیل میں ڈال رہی ہے جی ہاں جن کو لا کر کے انہوں نے یہاں بسایا سعودی عرب کے اندر جب مصر کے اندر اور دیگر ملکوں کے اندر ان کو مارا جا رہا تھا پھانسی دی جا رہی تھی انہوں نے انسانیت کی بنیاد پر اپنا ملک دیا اور یہاں آنے کے بعد خود انہیں کو ڈسنا شروع کر دیا ان لوگوں نے جی ہاں کیونکہ سانپ سے جب دوستی کرو گے تو سانپ کبھی بھی موقع ملے گا ٹسی لے گا آپ کو جی ہاں اسے لیے شام سے دوستی کبھی نہیں کرنا چاہیے تو اس طرح کے لوگ تھے اخوان مسلمین بردر ہڈس کے لوگ جو بردر ہڈس کہتے نا انگلش میں بردر یہ بردر ہاں اس لیے یہاں پر پابندی لگی ہے اس لیے پابندی لگائی گئی دو دو مرتبہ انہوں نے کیا تھا تو حرام ایسا کرنا جائز نہیں ہے جی ہاں تو لوگ چیخ رہے ہیں چلا رہے سعودی حکومت کو بدنام کر کرے ولما کو جیل میں ڈال دیا ایسے والما کی جگہ وہی ہے ان کو جیل ہی میں رہنا چاہیے والما کا کام ہے دنیا کے اندر امر امان قائم کریں دنیا کے لوگوں کو سلامتی کی امن و امان کی دعوت دیں یہ پیغام دیں یعنی نہیں کہ سب کو آپس میں لڑائیں بم بلاشت کرائیں اور سب کی جان لیں اور جو ہے حکومت کے خلاف جو ہے سازش کریں تختہ پلٹیں یہ علماء کا کام نہیں ہے اسے دیکھیں علماء جو کتاب اللہ صلیت رسول کے مطابق ہے سب سے زیادہ ان کی تقریم ہوتی ہے الحمد للہ محمد فائد حفظ اللہ ہر بار جاتے ہیں ملنے کے لیے عید کی مناسبت سے بقرید کی مناسبت سے کسی بھی مناسبت سے جو بڑے بڑے علماء الحمدللہ ان سے ملاقات کرنے جاتے ہیں بیمار کوئی ہو گیا ان سے ملاقات کرنے کے لیے یہاں کے بادشاہ تو ہمیشہ سے علماء کی قدر کرتے رہے دیکھیں یوٹیوب پر سرچ کیجئے آپ سب سے زیادہ جس ملک کے اندر علماء کی قدر ہے سعودی عرب ہے لیکن علماء بھی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک فسادی علماء تو فسادی علماء کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے اگر سزا نہیں دیں گے تو کہیں گے حکومت کمزور ہے کچھ نہیں کر پا رہی ہے حکومت بہت کمزور ہو. اور جب سزا دیتے ہیں کہتے ہیں ارے حکومت تو ایسی ہو گئی کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑتے سعودی عرب کو ایکی نہیں ہے بہت مشورہ دیتے ہیں تو بہرحال یہ جو بھی کسی ملک مسلمان ملک کے اندر جاتا ہے اور وہاں کی گورنمنٹ اسے ویزا دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو امر و امان کا پروانہ دے دیا اب اس کو قطر کرنا اس کو مارنا یہ حرام ہے شریعت کے اندر ایسے آدمی خوشبو نہیں ملے گی قیامت کے دن محنت کی جی ہاں کتنے ہوگے پانچ نمبر چھ جنگ شروع ہے کسی سے جنگ کی حالت میں بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا نمبر سات جنگ ہو رہی کسی قوم سے اس قوم کے جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا نمبر آٹھ جنگ ہو رہی ہے اس قوم کی عورتوں کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا نمبر نو جنگ کی صورت میں جو گرجا گھروں میں ہیں عبادت خانوں کے اندر ہیں جو ان کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجتے تھے لوگوں کو سریہ کو یا صحابہ کو تو کہتے تھے کسی عورت کو قتل نہیں کرنا کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا کسی بچے کو قتل نہیں کرنا کسی درخت کو نہیں اکھاڑنا جو بوڑھے لوگ عبادت خانوں کی عبادت خانوں کے اندر ہیں اپنے اپنے عبادت خانوں میں گرجا گھروں میں یا اس طریقے سے کسی بھی عبادت خانہ جو بھی ہو کسی بھی دھرم کے ماننے والے اگر وہ ہیں ان کو نہیں قتل کرنا ہماربی صلی العلیہ وسلم باقاعدہ ان کو بنا کرتے تھے ایسے ہی جنگ ہو رہی ہے لیکن کوئی کافر ہے اور وہ ہر بھی نہیں ہے وہ آپ کے سامنے نہیں آئے جنگ کرنے کے لیے اس نے اپنا دروازہ بند کر کے رکھا ہے گھر کے اندر ہے اس کے گھر میں گھس کر کے جا کر کے آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے کتنے قسم کے لوگ ہو گئے دس قسم کے لوگ شریعت میں سب یہ ناح قتل ہے یہ حرام ہے اور اللہ رب العالمین اہل ایمان کی خوبیت بیان کی ہے کہ وہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے ہیں اس لیے قتل کرنا جائز نہیں کسی کے لیے جی ہاں جن لوگوں کا خون حلال ہے اور وہ کن کے لیے حلال ہے حاکم وقت کے لیے حلال ہے ہمارے اور آپ کے لیے کسی کا خون حلال نہیں ہے نمبر ایک حالت حرب کے اندر لڑائی ہو رہی ہے تو ظاہر لڑائی ہوگی جو سامنے ہوگا تو ایسی صورت میں قتل کیا جائے گا جہاد ہو رہا ہے یا دو ملکوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے تو جو بھی سامنے آئے گا اس کو قتل کیا جائے گا تو اگر جنگ ہو رہی ہے تو نمبر دو تشاس میں اگر کوئی آدمی کسی کو نہا قتل کر دیتا ہے تو شریعت میں یہ ہے کہ اس کو بھی قتل کیا جائے گا الا یہ کہ اس کے ورثہ معاف کر دیں ٹھیک ہے نمبر تین شادی شدہ زانی شادی شدہ ہے اور وہ زنا کر بیٹھے شریعت میں ہے کہ اس کو رجم کر دیا جائے گا نمبر چار دین اسلام سے جو مرتد ہو گیا اسلام کو چھوڑ دیا اس نے اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا اور اس کو جو ہے کیا نام ہے یعنی مار دیا جائے گا نمبر پانچ اقلام بازی کرنے والا اقلام بازی اقلام بازی یہ ہے کہ انسان مرد پیخانے کے راستے سے اپنی شہبت پوری کرے کسی دوسرے مرد کے پیخانے کے راستے سے اس کو اغلام بازی کہا جاتا ہے اس کی بھی سدا کیا ہے قتل ہے اللہ کے رسول کے حدیث ہے اگر تم میں کوئی انسان جو لو تعلیہ السلام کی قوم کا عمل کرے کیا کرو اس کو جو ہے تم کرنے والے اور جس کے ساتھ کیا جائے دونوں کو قتل کر دو نمبر چھ اپنے آپ کو خلیفہ کہنے والا باغی بغاوت کرنے والا خلیفہ وقت ہے اس کے خلاف کوئی بغاوت کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا مسلمان مجتما ہے اکٹھا ہے ایک حاکم پر ایک امیر پر اور آدمی کوئی اس کے خلاف بغاوت کرے ان کا تختہ پڑھنے کی کوشش کرے ایسے آدمی قتل کر دیا جائے گا نمبر سات رہزنی کرنے والے لوگ ڈاکہ ڈالنے والے قافلوں کو لوٹ لینے والے لوگ ایسے لوگوں کی سزا بھی قتل ہے اللہ تعالیٰ کرشاد ہے سور معاہدہ میں انما نما جزا الرزی بول اللہ ان لوگوں کی صدا یہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محربہ کرتے ہیں وہ یس اون افیل ارد فسادہ اور زمین میں فساد پھیلاتے زمین میں فساد پھیلاتے جو ایسا کریں گے کیا صدا ہے اینوقت ان کو قتل کر دیا جائے اوسل لبو یا ان کو سولی پلٹکا دیا جائے او اور تقدم و ارج من خلاف یا ان کے ہاتھ پاؤں کو جو ہے الگ الگ کاٹ دیا جائے دائنا ہاتھ کاٹیں گے تو بایاں پاؤں بایاں ہاتھ کاٹیں گے دائنا پاؤں طریقے سے کاٹ دیا جائے ٹھیک ہے اور انفو منل عرد یا انہیں زمین میں بدر کر دیا جائے یعنی ان کو ملک سے باہر بھیج دیا جائے ٹھیک ہے ضال کا لحم خز دنیا یہ دنیا میں ان کے لیے سزا ہے ضلعت ہے وہ لحم فی الآخرت عذاب نظیم اور آخرت ان کے لیے بہت بڑا آزاد دو رزنی کرتے ہیں ڈاکہ ڈالتے ہیں جی ہاں فساد کرتے ہیں فساد پھیلاتے ہیں ملک میں معاشرے میں ایسے لوگ تحقیقات چل رہی سعودی عرب کے اندر ان علماؤں کے خلاف جب تحقیق مکمل ہو جائے گی سب کو فانسی کے فنڈے میں اٹکا دیا جائے گا تو اور زیادہ امرامان ہو جائے گا وہ انتظار کیجیے وقت آنے والا ہے سب لوگوں پر بڑے بڑے نام ہے علماء کے جی ہاں ہو رہی تحقیق سزا ثابت جرم ثابت ہو جائے گا سب کو فانسی دے دی جائے گی جی ہاں کیونکہ ایسے لوگوں کی سزا یہی ہے جو زمین کے اندر فساد پھیلاتے امرامان کے ساتھ لوگوں کو رہنے دیتے اور اپنا اپنی روٹی گرم کرتے ہیں اور اپنا وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں حکومت میں لے ہم کریں اور اس طریقے سے حکومت کو کمزور کیا جائے تو یہ سات قسم کے نمبر آٹھ جادوگر جو جادو کرنے والے ان کی بھی سدا شریعت کے اندر قتل ہے نمبر نو ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے والا ماں کے ساتھ ان کی بھی سدھا قتل ہے شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ سب کے پاس نمبر دس گستاخی رسول رسول کی شام میں گستاخی کرنے والا لیکن ایسے سارے لوگوں کی کو سزا کون دے گا حاکم وقت دے گا ہم کسی کو قتل نہیں کر سکتے مستاخ رسول ہے اسے ہمیں عدالت کے اندر پیش کرنا ہے حکومت کے سامنے پیش کرنا ہے حکومت اگر سزا دے گی ٹھیک نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کیا اس کو سزا ملے گی لیکن ہم کسی کو قتل نہیں کر سکتے ہم نے کسی کو دیکھا کہ جادوگر ہے ہم نہیں قتل کر سکتے ہمیں اس کو عدالت کے اندر کھینچ کر کے لے کر کے آنا جرم ثابت ہونے کے بعد عدالت فیصلہ سنائے گی ہاکی میں سے اسے قتل کرنے کا حکم دے گا عام آدمی نہیں گا یہ آپ دیکھے جن ملکوں کے اندر لوگ سزا دیتے ہیں نا وہاں امن نہیں ہے جی ہاں بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ وہاں کی تنظیمیں سزائیں دیتی ہیں لوگوں غلط ہے یہ کسی کو دیکھا آپ دیکھ رہے کسی کو شراب پی رہا ہے آپ اس کے اوپر کوڑے نہیں برسا سکتے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا حکومت کے سامنے پیش کرنا پڑے گا چوری کرتے ہوئے کسی کو آپ نے دیکھا نہیں آپ اس کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے آپ کو اس کو حکومت کے سامنے عدالت میں پیش کرنا ایک صاحب شاہد بن وہاں رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنی بستر پر اپنی بیوی کے پاس کسی آدمی کو پاؤں اجنبی کو تو کیا مجھے قتل کر دوں ہمارے بھی نے منع کیا کا گواہ لے کر کیا قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے کیوں اسے اگر آپ قتل کریں گے کل وہی بہانہ بنا کر کے آپ کو بھی قتل کر دے گا کہ میں نے اس کو اپنی بیوی کے بستر پر پایا میں نے اس کو یہ دیکھا پایا, پایا نہیں اس لیے شریعت نے اس کو منع کیا ہمارے بھائی کو کسی نے قتل کیا ہم اس کو قتل نہیں کر سکتے حکومت ہے عدالت ہے ہم اس کے کیس کریں گے عدالت کو سزا دے گی ورنہ دنیا میں قتل کا سلسلہ نہیں رکے گا قتل ہوتا رہے گا ہمیشہ اس لیے قتل معمولی بات نہیں ہے یہ اس لیے سزاؤں کے تنفیذ کا ذمہ دار حاکمی وقت ہوتا ہے اگر وہ کرے گا ٹھیک نہیں کرے گا تو اللہ کے ذمہ دار ہوگا بھائی ہمیں کیا کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے یہ ہے کہ یہ لائٹ خراب ہوگی بقیب خراب ہوگی آپ کی ذمہ داری ہے کیا آپ آؤ سی بناؤ یہ آپ کی ذمہ داری داوا کی ذمہ داری ہے. اگر نہیں بنتا تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کی بھائی کیوں نہیں بن رہا ہے یہاں کے ذمہ داروں سے پوچھیں گے آپ کمپنی میں کام کرتے ہو کمپیوٹر خراب ہو گیا تو کیا ڈرائیور سے پوچھیں گے کہ ڈرائیور نے کمپیوٹر کیوں نہیں بنایا اس کو کمپنی سے نکال دیں گے اس کی ذمہ داری نہیں ہے یہ کمپیوٹر کے الگ لوگ ہیں ذمہ دار ان کی ذمہ داری ان سے پوچھا جائے گا ہے کہ نہیں ہے تو ہر ایک کی ذمہ داری ہماری ذمہ داری ہے کسی کو قتل کرنا ہماری ذمہ داری لوگوں کو نصیحت کرنا لوگوں کو سمجھانا بس یہ ہماری ذمہ داری سزا دینا یہ شریعت کا یہ عدالت کا کام ہے یہ حاکم کا کام ہے یہ آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا آپ نماز نہیں پڑھتے ہم نصیحت کر سکتے کیا آپ کو ہم قدر کر دیں گے دس سال کا بچہ آپ کا ہو گیا پندرہ سال کا باہر مجھے ملا نماز نہیں پڑھ رہا کیا میں اس کو ماروں گا نہیں ماروں گا میں اس کو نصیحت کروں گا میں اس کو ماروں گا تو ہمارے بچے کو ماریں گے پھر بڑوں تک بات پہنچے گی پھر آپس میں اختلاف ہوگا اس لیے قانون کبھی ہاتھ میں نہیں لینا ہے قانون کے لیے عدالت ہوتی ہے قانون کے لیے حکومت ہوتی ہے یہ سزا دیں گے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ملک میں وہ سزا ہی نہیں ہے ارے بھائی نہیں سزا تو اللہ تعالیٰ کی ہاں ہے کہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا حاکموں سے پوچھے گا اگر گز تاخیر رسول کو سزا نہیں ملی دنیا کے اندر تو آخرت میں سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں سزا دے گا آپ کی ذمہ داری نہیں کہ اس کو جا کر کے سزا دیجیے آپ اس کو قتر کر دیجیے آپ کی ذمہ داری نہیں اس لیے اگر کوئی گستاخی کرتا کی شان میں آپ کیا کریں آپ اس کے خلاف ثبوت مہیا کریں آجاد میں کر کے جائیں پیسہ خرچ ہو آپ پیسہ کیجیے جو بھی کر کے سردی کیجیے لیکن اس کا قتل کرنا آپ کے لیے قطام جائز نہیں ہرام قتل کرنا جیان. یہ حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے جی دس نمبر یہ ہے وہ یہ ہے کہ یا گیارہ نمبر اگر کوئی آدمی آپ کی عزت آپ روح کو لوٹنا چاہتا ہوں, آپ کے مال کو لوٹنا چاہے تو آپ کو قتل کرنا چاہے تو ایسی صورت میں آپ کے لیے اجازت ہے باقی کسی صورت میں آپ گھر کے اندر بند ہیں دروازہ بند کر کے ایک آدمی دروازہ توڑ کر کے گھر میں داخل ہوا آپ کی عزت لوٹنا چاہتا ہے مال لوٹنا چاہتا آپ کو قطر کرنا چاہتا آپ بنا دفع کیجیے اور جہاں تک ہو سکے اس آدمی کو پکڑنے کی کوشش کیجیے اگر کم میں ہو جائے تو مارنا آپ کے لئے جائز نہیں ہوگا آپ اس کو پکڑ لیا اب پکڑنے کے بعد قطر کرنا جائز نہیں ہوگا اسے قانون کے حوالے کیجیے اگر مجرم پکڑا گیا چور پکڑا گیا آپ صدا مت دیجئے آپ اس کو قانون کے کی حوالے کیجئے ٹھیک ہے اور اگر نہیں پکڑ سکے آپ آپ کے پاس پستول ہے اجازت نامہ آپ کے پاس موجود ہے آپ اس کے پاؤں پہ ماری اس کے ہاتھ پہ ماری ڈر جائے آپ اس کو اگر پکڑ لیتے ہیں وہ بھاگ جاتا خلاص مسئلہ حل ہو گیا آخری صورت یہ ہے کہ اگر آپ اس کو قتل کیے بغیر آپ کی جان نہیں بچتی ہے یا آپ کا مال نہیں بچتا یا آپ کی تو آبادی بچتی ہے تب آپ کے لیے چیز ہے اور یہ دنیا کے ہر قانون میں اس کی اجازت موجود ہے اللہ کے سور کے پاس ایک ثابت تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی میرے مال کو لینا چاہے تو کیا کروں میں کہا مت دو اس کو مال کہا اگر وہ مجھے لڑائی کرنا چاہے کہا اسے لڑائی کرو کہا اگر وہ مجھے قتل کر دے تو کہا کہ اگر آپ کو قتل کر دے گا آپ شہید ہوں گے اور اگر آپ اسے قتل کر دیں گے وہ جہنم کے اندر جائے گا تو قتل کرنا آخر میں یہ پہلے نہیں کہ آپ شروع مار دیں اس کو اگر آپ اس کو پکڑ سکتے پکڑ کر کے قانون کے کی حوالے کیجیے پاؤں پر آپ گولی چلا دیجیے تاکہ وہ ڈر جائے ہاتھ پر گولی چلائیے اوپر فائرنگ کر دیجیے کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں آپ اس کو پکڑ کر قانون کے حوالے کر دیجیے آخری شکل یہ ہے کہ اگر نہیں کچھ بنتا ہے تو آپ اس کو اپنی جان بچانے کے لیے اپنی بہن اور بیٹی کی عزت بچانے کے لیے اپنا مال بچانے کے لیے آپ اس آدمی کو خطر کر سکتے ہیں یہ آخری شکل ہی بس صرف ایک صورت ہے جس میں آپ کسی کو خطر کر سکتے باقی سے پر جو بھی صورت بیان کی گئی وہ سب حاکم وقت کے لیے ہمارے راہ کے لیے نہیں ہے وہ, وہ حاکم وقت کے لیے وہ سزا دے گا ان کو قانون اور عدالت کے دائرے میں اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے نپٹے گا اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا شراب پینے والے کو سزا کیوں نہیں دی گئی یا چوری کرنے والے کے ہاتھ کیوں نہیں کاٹے گئے گستاخی رسول کو قتل کیوں نہیں کیا گیا اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا بس ہم دل سے اس کا نفرت کریں گے ان گناہوں کو دل سے ہم نفرت کریں گے لیکن ایسے کرنے والے کو ہم سزا نہیں دیں گے اگر سزا نہیں ملتی ہے وہ ذمہ دار ہوں گے جن کو اللہ نے ذمہ داری دی اور وہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہماری جو ذمہ داری ہے اپنی ذمہ داری ہم ادا کر لیں وہی ہمارے لیے کافی اپنی صلاح کر لیں بچوں کی صلاح کر لیں بیوی کی صلاح کر لیں خود دین پر رہیں, دین پر قائم رہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ اگر ہم کر لے جائیں اس میں ہمارے لیے نجات دوسروں کی ذمہ داری میں داخل ہونا یہ ہمارے لیے روا اور جائز نہیں ہے جی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاہط کریمہ سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غضب کرتا ہے اللہ تعالیٰ غصہ کرتا ہے اور یہ بھی اللہ ربرمین کی ایک صفت ہے جو اللہ کے شائن شان ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے قرآن کی بہت ساری آیتوں میں حدیثوں میں اس صفت کو بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ البرامین ہمیں اپنی شریعت پر اپنے دین پر قائم رکھے اور اللہ رب الرامین ہمیں توحید سنت پر قائم رکھے اور اللہ البرامین اور اذب کی مسلمانوں کی جہاں بھی ان کی حفاظ ہو پائے عامر ابر عالمین و صلابین محمد والا علیہ وزاک اللہ خیر وسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ